من الصلاة علی اور مومنوں کے دلوں کے زنگ سے صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پڑنا ہے سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی وبارک وسلم عاشقان رسول ماہ معراج جاری و ساری ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ جھوم جھوم کر عرش کی عقل کس طرح دنگ تھی اس رات اس کا بیان کر رہے ہیں سُنیے ایمان تھاز کھینچی جی سلے اللہ سلے اللہ محمد سلے اللہ شفیع نل اللہ محمد عرش کی کقل دنگ ہے سرخ میں آس ہے عرش کی کل دنگ ہے سرخ میں آسمان اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے موراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے سلے ادان نبی نا سلے محمد عرش پہ پتا گیر سار فرش پہ تر پدھو دام عرش پتا گر چار فرش پہ تر پدھو کان جدھر لگے تیری داستان ہے کان جدھر لگے تیری ہداس ہے سلے نبی نا صلی علی محمد اور شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وب شان خدا ساتھ دے ان کے سیر کا وہ رات زمین جسے نرم سی ایک اڈان ہے شیر کو سمجھیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا اور انشاءاللہ دل میں عظمت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ موجے مارنے لگے گا اعلی حضرت کی کیا بات ہے فرماتے ہیں شان خدا نا دے ان کے خرام کا وہ باز اللہ کی شان دیکھیے کہ شب مراج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیرامہ خیرامہ تشریف لے جا رہے تھے خرام کس کو کہتے ہیں مزے سے چلنا ٹہلتے ہوئے چلنا ایک تو انسان دوڑتا ہے سرپٹ دوڑتا ہے اور ایک ایک نارمل چل رہا ہوتا ہے مزے سے چل رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خیراما خراما چلنا خیرام تو اللہ کی شان دیکھیے شب مراج میرے نبی خیرام خیرام چل رہے تھے مگر آپ کی رفتار کا ساتھ جبریلے امی بھی نہ دے سکے حالانکہ آپ کی رفتار کیسی ہے سدروت المتہا سے لے کر زمین تک جس سے نرم سی ایک اڑان ہے ایک نرم سی اڑان میں وہ سدروت المنت سے ساتویں آسمان سے اوپر سے زمین پر بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں جبریل امی علیہ السلام کی طاقت رفتار معلوم ہے تفسیر روح بیان میں ہے میراج کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا ہے جبریل کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی فوراً اترنا پڑا عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار مرتبہ یعنی فورتھ ٹائم ایسا ہوا کہ مجھے بڑی ریپڈلی سرعت کے ساتھ جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا فرمایا اے جبریل کس کس موقع پر عرض کی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا میں عرش علاحی کے نیچے سدرت المنتہا پر تھا مجھے حکم ہوا جبریل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فورن میرے خلیل کے پاس پہنچو میں بڑی سرعت کے پاس بڑی سرعت کے ساتھ ریپڈلی جلدی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے سدرت المنتہا سے وہاں پہنچ گیا دوسری بار جب حضرت سیدمہ اسماعیل علی سلاط اسلام کی مبارک گردن پر ابراہیم علیہ سلاط وسلام انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھ چکے تھے مجھے حکومت چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی سدرت المنتہا سے زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہیں دیا تیسری بار جب حضرت سینا یوسف علیہ نبی ہینا ولی سلاد وسلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا مجھے حکمہ یوسف علی سلام کے کنویں کی طے تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو حضرت یوسف علیہ سولاد وسلام کنویں کی طے تک پہنچیں اس سے پہلے میں پہنچا اور انہیں اپنے پروں پر لے لیا اور کنویں کے پتھر پر بٹھا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کافروں نے آپ کے مبارک دندان کو شہید کیا مجھے حکم ہوا جبریل فورن زمین پر پہنچو میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لو اے جبریل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک کوئی سبزی نہیں اگے گی کوئی درخت نہیں اگے گا چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ بڑی جلدی اس کے ساتھ زمین پر سدرت المنتا سے پہنچا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اڑا دیا آشکا نے رسول مگر میں کی رات میرے آقا علیہ و سلام کے خرام کا ساتھ جبریل امی علیہ سلام نہیں دے سکے اور سدرت المنتہا پر ٹھہر گئے اور آگے اکیلی سلاۃ وسلام تشریف لے گئے سنیے علیہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ شان خدا نا ساتھ دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی ہی وبارک وسلم سدرت المنتہا کیا ہے سنیے سدرت المنتہا کہاں ہے اور اس کی کیا برکتیں اعلی حضرت نے ملفوزاد شریف میں لکھا ہے کہ زمین سے سدرت المتہا تک پچاس ہزار سال کا راستہ ہے کتنا پچاس ہزار سال کا راستہ اور جبریل امی علیہ سلام پچاس ہزار سال کے راستے کو یوں چٹکی بجاتے طے کرتے تھے آن این فونن ان سیکنڈز میں طے کیا کرتے تھے اس سے آگے کیا ہے مستوا اس کے بعد اللہ جانے اس سے آگے عرش کے ستر حجابات ہیں ہر حجاب سے دوسرے ہجاب تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اس سے آگے عرش اور ان تمام وسعتوں میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ سدرت المنتا ہے میرا آج کی راج اب سدرت المنتا پر میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ کا یہی مقام ہے آکا علی سلات نے ملاحظہ فرمایا چار نہریں سدرت المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں دو ظاہر دو چھپی ہوئی دو خفیہ جبریل امی علی السلام سے دریافت فرمایا جبرائیلی نہریں کیسی ہیں ارض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور یہ جنتی نہریں کوثر اور سلسبیل ہے یا کوثر اور نہر رحمت اور الاضر و فرمارے جس کی دو بوند ہیں کوسر اور سلسبیل دو بوند جس کی دو بوند ہے کوسرو سلسب جس, جس کی دو بوند ہے کو سروسل جس کی دو بوند ہے کو سروسل ہے وہ رحمت قدری ہمارا نبی ہے وہ رحمت قدریا ہمارا نبی ایسا مقدس پاکیزہ مقام ہے کہ اس کا ذکر پرانی پاک میں بھی میں پاری کی سورہ نجم آپ اس کی جو اٹھارہ آیتیں سرات الجنان کی تفسیر کے ساتھ اگر آپ پڑھیں نا تو میراج کے واقعے کے بہت آپ کو مزے آئیں گے انشاءاللہ اللہ آیت نمبر بارہ تا اٹھارہ ارشاد ہوتا ہے افت جن تل یش روت میں یوش میں لدر این ایرو ہلکو بو ترجمہ کنزولی مان تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو وہ جلوا دو بار دیکھا سدرت المتہا کے پاس اس کے پاس جنت الما وا ہے جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا آنکھ نہ کسی طرف فری نہ خد سے بڑی بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی سدرت المتہا بیری کا درخت ہے اور یہ کہاں ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق سدرت المتہا چھٹے آسمان میں اور بخاری شریف اور مسلم شریف یہ ایک روایت کے مطابق ساتویں آسمان پر اور اس کی تطبیق حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمائی کہ اس کی جڑ فدرت المنتہا جو ایک درخت ایک ٹری ہے اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اوپر والا حصہ یعنی اس کی شاخیں وغیرہ جو ہیں یہ ساتویں آسمان پر ہیں اور اس کی شاخوں کا سایہ تمام آسمانوں پر ہے جنت میں بھی ہے تو یہ کیا ہے یہ بیری کا درخت ہے سدرا تل نام بھی رکھتے ہیں لوگ سدرا تو اچھا نام ہے ماشاءاللہ اللہ اور میراج کے واقعے قسم میں یاد بھی اور جو الٹے سیدھے نام رکھنے اس سے اچھا یہ نام بہت پیارا نام ہے سدرا اس کو سدرا تل منتہا کیوں کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے میرے میں مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا فرشتوں کے علم کی انتہا یہاں تک ہے اس سے اوپر کا کسی فرشتے کو نہیں پتا آگے کیا ہے وہ بس فرشتوں کو یہاں تک ہی پتا ہے سدرت المنتہا اس مقام کو کیوں کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معراج کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی یہاں سے آگے تشریف نہیں لے گیا ایک وجہ اس مقام کو سدرت المنتہا کہنے کی یہ ہے کہ سب سے بڑے فرشتے سید الملائکہ جبریل امی علی سلام کی انتہا یہاں ہی ہے اس سے آگے نہیں بڑھتے ایک وجہ یہ ہے اس مقام کو سدرت المنتہا کہنے کی کہ لوگوں کے اعمال یہاں تک ہی بذریعہ فرشتوں کے پہنچتے ہیں پھر یہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور یوں ہی احکام الہی اوپر سے یہاں تک آتے ہیں اور پھر فرشتے یہاں سے لیتے ہیں اور انوار جمال مصطفیٰ اعلی حضرت کے والد کی کتاب ہے اس میں الا حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا مفتی نقی علی خان علی رحمت الرحمان لکھتے ہیں کہ سدرات المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر فرشتے اور علوم اولیا کے اولیاء کے علوم اسی تک پہنچتے ہیں آگے نہیں جا سکتے اور فطاور ر نظی شریف میں میرے آکا حضرت ردی اللہ تعالیٰ نے فرما دے فرماتے فرماتے سدرت المنتہا اگر منتہا عروج ہے تو با اعتبار اجسام نہ نظر اروا عروج روحانی ہزاروں اکابر اولیاء کو عرش بلکہ ما فوق العرش ثابت و واقع جس کا انکار نہ کرے گا مگر علوم اولیاء کا منکر بلکہ باوجو سونے والے کے لیے حدیث میں وارد کہ اس کی روح اور تک بلند کی جاتی ہے سدرات المنتہ میرے نبی کا آخری مقام نہیں ہے اس سے آبے لا مکاں تک لا مقام پر وہ خدا ہے جس کے ہیں وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان ہے اس کی سدرت المنتہا پر جو بیری کا درخت ہے اس کی صفات کیا ہیں میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا اس درخت میں سونے کے پتنگے تھے اس کے پھل یعنی بیر مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اس کے وہ بیر تھے اس کے پتے کی جو شیپ تھی وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح تہنیا تھی ٹہنیاں کیسی تھیں سدرت المتہا کی سبحان اللہ موتیوں کی یاقوت کی بہت ہی قیمتی جواہرات کی اور اس کا ایک پتہ ایک پتہ اگر ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا کو چھپا لے اللہ اکبر ابھی سدرت المتہا کا درخت کتنا بڑا ہوگا ایک پتہ ساری دنیا کو چھپا لے اللہ اکبر اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے سائے میں کوئی ستر سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو اتنا سایہ ہے اس کا اتنا بڑا اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے مراق علی سلاط السلام جب, جب جبیل امی علی سلاط السلام کے ساتھ سدرت المتہا کے پاس پہنچے تو مختلف رنگوں کی لائٹس نے انوار نے ڈھانپ لیا اور غیبدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیہ کہ جبریل امی مجھے سدرات المنتہا کے پاس لائے مختلف رنگ چھائے ہوئے تھے میں نے جانتا وہ کیا تھے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب اس پر اللہ تعالی کے حکم سے چھا گیا جو چھایا تو سدرا ایک دم بدل گیا اور اللہ تعالی کی مخلوق میں کوئی نہیں جو اس کی خوشنمائی بیان کر سکے تو سدرت المنتہا پر جب ہمارے آقالی سلاد و اسلام پہنچے تو رنگ برنگے نور چھا گئے اور ایسا سما بند گیا ایسا انوارمنٹ بن گیا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعلیہ نے لکھا کہ ایسا حسن تھا کہ میرے سوا یعنی آقالی سلات و اسلام کے سوا کوئی حسن بیان نہیں کر سکتا سبحان اللہ ساندرت المنت پر انوار چھا گئے کون سے انوار چھائے مفسر کبیر تفسیر کبیر میں حضرت سیمہ امام فخر الدین رازی امام المفسرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالی کے انوار تھے یہی کول ظاہر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تک پہنچے تو رب تعالیٰ نے اس کی طرف تجلی فرمائی جیسا کہ پہاڑ تور کے لیے فرمائی تھی اور یہ انوار ظاہر ہوئے لیکن سدرا چونکہ پہاڑ سے زیادہ قوی اور زیادہ ثابت قدم رہنے والا تھا اس لیے پہاڑ تو نرم مٹی کا ٹیلا بن گیا لیکن درخت نے حرکت بھی نہیں کی جبریل کے بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر بس ہم تو یہی رہ جاتے ہیں اور بھی مدنی پھول اس تعلق سے ہیں مگر اس سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ و زندگی کل مزید مدنی پھول پیش کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہراج کے دولہ کی محبت عطا فرمائے ان کی کامل اطاعت عطا فرمائے ان کی اتباع نصیب فرمائے رجب کا احترام نصیب فرمائے رجب کے روزے نصیب فرمائے رجب کی ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے تو اللہ کرے ہم خوب نیکیاں کریں رجب کا ایک گناہ ستر گناہوں کے برابر ہے تو اللہ کرے ہم گناہوں سے بچیں ہر وقت بچنا چاہیے رجب میں تو اہتمامن بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے میراج کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے امین بجا ہند نبیل امین صلی اللہ تعالی علی